یعنی فرسٹریٹڈ کا ڈسپریٹ ہونا ادوری کیا بات ہے اس قرآن ادب کی اس کتاب مبین کی ادب تو وہ پہلا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی جب وہ فرسٹریٹڈ ڈسپریٹ ہو کے سامنے آتا ہے تو وہ ادور ادور مبین ہو کر سامنے یہ ہے وہ خطرہ جس کا احساس میری روح پر کپ کپی تاری کر دیتا ہے جب یہ لوگ مایوس ہوں گے تو ان کے ہاتھوں یہاں کسی کا بھی محفوظ کسی کا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا خدا ادو کو بھی یہ خواب درد نہ دکھنا قرآن کریم جس دین کو نو انسانی کے لیے باعث گرو مندی قرار دیتا ہے اس کی روح سے ہر وہ نظام جو انسانیت کی فوج و فلاح کے راستے میں حائل ہو باطل فلہذا ابلیسی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا اصولی طور پر وہ اس نظام کو تین شقوں میں تقسیم کرتا ہے وہ سیاسی نظام جس میں ایک انسان دوسرے انسان یا انسانوں کے گروہ کے احکام کی اطاعت پر مجبور تھا اسے دور حاضرہ کی اصطلاح میں سیکولر نظام کہا جاتا ہے جس کا نمائندہ فران تھا دوسرے اندھی عقیدت کا وہ نظام جس میں انسانوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کی فکری صلاحیتوں کو مفلوج کر کے ان کے کلب و دماغ پر اپنی حکمرانی مسلط کر دے اسے مذہبی پیشوائیت کا نظام کہا جاتا ہے جس کا نمائندہ آماندہ اور تیسرے وہ معاشی نظام جس میں ایک انسان روٹی کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہو جائے کسی نظام سرمایہ داری سے تعمیر کیا جاتا ہے جس کا نمائندہ قارون تھا قرآن کی روح سے دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک باطل کے ان نظام ہائے حیات کو مٹایا نہ جائے لیکن وہ انہیں مٹانے کا طریق عوامی تاریخ قرار نہیں دیتا جس میں جذبات کو مشتل کر کے تقریبی سرگرمیاں اختیار کی جاتی ہیں وہ اس کا طریق کا فکری تاریخ تک تجویز کرتا ہے جس میں قلب و دماغ کی داخلی تبدیلی سے خارجی احوال و ضرور میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے تبدیلی پیدا کیا کی جاتی ہے قلب و نگاہ کی تبدیلی کا فطری نتیجہ خارجی ماحول کی تبدیلی ہوتا ہے قرآن کریم نے اس بنیادی حقیقت کو ان بصیرت افروز اصل میں بیان کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتیہ ما بے جب تک کوئی قوم اپنی داخلی نفسیاتی دنیا میں تبدیلی نہیں پیدا کرتی اس کے خارجی احوال میں تبدیلی پیدا خدا اس کے خارجی احوال میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا اقبال کے الفاظ میں اے کے منزل راہ نمی دانی زراع قیمتیں ہر شے ز انداز نگاہ نو دیگر بھی جہاں دیگر شواد کی زمین و آسماں دیگر شوادی اور قرآن کا مقصد انسانی قلب و نگاہ میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنا ہے اقبال کی کے الفاظ میں عاش کوئم کے در دل مزبرس کتاب نیست دیگرست اس دیگر میں یہ کیا کچھ نہیں کیا گیا سکتا کی کتاب نیست کیز دیگر باناں در رس جاں دیگر شباد اور جا کیوں دیگر شدھ جہاں دیگر شباد میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدل قرآن یہ کرتا ہے عزیزہ نے نگاہ کے اندر جب قرآنی بصیرت پیدا ہوتی ہے ہاں اس سے بھی ایک حسین غزل کا شیر یاد آ گیا اب کہ یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو کہ جو شے ہے نگاہوں میں حسی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کے حسن کی رانائیاں جب مومن کی نگاہ میں بس جاتی ہیں تو اسے پھر کائنات کی ہر شے حسین نظر آتی ہے وہ کسی سے نفرت نہیں پھر نو انسانی کا وہ عظیم ترین انقلاب جو آج سے چودہ سو سال پہلے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائد جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں سے رونما ہوا تھا اس کے لیے یہی طریق اختیار کیا گیا تھا اس مقام پر میں اتنا اور واضح کر دوں کہ قرآن کریم کی روح سے کسی مقصد اور اس کے حصول کے طریق میں کوئی فرق نہیں ہوتا بیگز آر جسٹیفائڈ بائی دی سیاست کا اصول ہے قرآن کا نہیں قرآن کی روح سے غلط راستہ صحیح منزل تک کبھی پہنچا نہیں سکتا کیا ہوا اسی لیے وہ سراتن مستقیم کو زور دیتا ہے واحد. غلط راستہ صحیح منزل تک کبھی نہیں پہنچا سکتا اس لیے قرآن انقلاب میں جہاں صحیح منزل کا چاہیے حق کے مطابق ہونا چاہیے اس کے حصول کا طریق بھی مبنی بر حق ہونا چاہیے اس انقلاب کے لیے جس کی طرف میں نے ابھی ابھی اشارہ کیا ہے حضور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت حضور کے سوا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا آپ نے اس نظام ناؤ کے اصول و اخبار اپنی قوم کے سامنے پیش کیے اور پیش کرتے چلے گئے قوم نے اس دعوت کی مخالفت کی لیکن ان میں ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اس پر سکون و اطمینان سے غور و فکر کیا اور اس کے بعد جب وہ اس کی صداقت کے متعلق دن اور دماغ کی کامل مندی سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اسے قبول کرنے کا اقرار کیا اور اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بن گئے جس کی طرف حضور دعوت دیتے تھے جو لوگ اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بنتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام خود نبی ایکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرآن کریم نے جو حضور, یہ حضور کی یہ خصوصیت قبرا بیان کی ہے کہ یو الكتاب وحم الکتاب و یو ہم تو وہ اسی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے یعنی حضور انہیں اس نظام کے قوانین و ضوابط کی تعلیم دیتے تھے اس کی حکمت اور غائب سے آگاہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے چلے جاتے تھے صلاحیتوں کی نشو و نما سے مراد صرف ذہنی صلاحیتیں نہیں اس سے مفہوم ان صلاحیتوں کی نشو ارتقا بھی ہے جن کی بنیادوں پر انسانی سیرت و کردار کی بلند و بالا عمارت استوار ہوتی ہے اسے انسانی ذات کی نشو نما کہتے ہیں اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا تھا جو بعد میں خانقاہوں میں آ کے کیا سے کیا نہ ہوگی اس سے ابن آدم حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتا ہے اور یہی چیز جذبہ محرکہ بنتی ہے اس عظیم عیسار کا جس پر اس نظام کی عمارت کو سوار ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پوری کی پوری اسی عمل تزمیل میں بسر ہو گئی عزیزانِ من یہ جو پرانے کریم میں حضور کو یا مزمل و کہا گیا ہے تو مزمل بڑی گہری چیز ہے عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے اونٹوں پر مشتمل ہوتے تھے ہار اونٹ پر دو سواریاں بٹھائی جاتی ہیں اس کے تجاوے میں ایک سواری ایک طرف ایک ایک طرف تالارے کارواں کے لیے ضروری تھا اور اس کی یہ خصوصیت بڑی اعلی شمار کی جاتی تھی کہ وہ اس قسم کے دو رفیقوں کے انتخاب میں بہت گہری توجہ سے کام لے نہ صرف یہ کہ وہ دونوں طرف ہم وزن ہوں انہوں نے اکٹھے سفر کرنا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر پتہ نہیں کتنی دور اور کتنے وقت کے لیے ساتھ ساتھ چلنا ہے ان میں فکر و نظر کی ہم آہنگی مزاج اور طبیعت کی جا کرنگی خیالات کی وابستگی ان تمام چیزوں کو زیر سامنے رکھ کر اور پھر وزن کو بھی پیش نظر رکھ کر وہ جو اس طرح سے دو دو سواریاں ایک ایک اونٹ کے کجاوے میں بٹھانے والا ہوتا تھا اسے مزمل کہا جاتا تھا یہ <تصفح> <تصفح> عملے تزمیز تھا نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اس قسم کے رفقا کی جماعت تیار کر رہے تھے کہ جن میں فکر و نظر قلب و دماغ کی کامل ہم کام آہنگی پیدا ہوتی چلی جائے اس میں حضور کی مکی زندگی پوری کی پوری بسر ہو گئی اور تیرہ سال کے عرصے میں جو افراد اس سوسائٹی کے رکن بنے ان کی تعداد چند سو سے زیادہ نہ تھی اگر ہم اپنے اندازوں کے مطابق ماپے تو یہ پروگرام بڑا سست خرام دکھائی دے گا آپ غور کیجئے کہ حضور کی عمر رسال صرف تیئیس سال تھی اور آپ کا اہل رسالت قیامت تک کے عرصہ کو محیط تھا اس اعتبار سے حضور کی حیات طیبہ کا ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری تھا اس تیئیس سال کے گرا بہار عرصہ میں سے تیرہ سال کی مدت ابتدائی عمل تزمیل میں صرف ہو گئی اور اس کا محاصل چند سو افراد سے آگے نہ بڑھا اور حضور کی طرف سے یہ سب کچھ نہایت سکون و سکوت کے ساتھ ہوا جو حضرات بنیادی نظریات کی تبلیغ و تعلیم کے مرحلہ کو بے عملی سے تعبیر کرتے ہیں اور عمل کا تصور ان کے ہاں ہنگامہ خیزی اور شورش انگیزی ہوتا ہے ان کے نزدیک حضور کی یہ تیرہ سالہ زندگی تم اللہ بے عملی کا دور کہلائے اس جماعت مومنین کی مکی زندگی ایک اور اہم حقیقت کی بھی پردہ کشا ہے بڑی خوات کی لوٹ مار جنگ و جتال کتنا فساد ارموں کی گٹی میں پڑا تھا اور اس جماعت ناؤ کے افراد انہیں اربوں میں سے تھے اس تیرہ سال کے عرصے میں اس جماعت کے افراد پر ہر قسم کے مظالم ہوئے انہیں ناقابل برداشت تکالیف اور مسائد کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان میں سے کسی نے نہ کسی قسم کا دنگا فساد کیا نہ لڑائی جھگڑا نہ کسی کو لوٹا نہ کسوٹا نہ کہیں پتھراؤ کیا نہ گھراؤ حتیٰ کہ نہ کہیں جھوٹ بولا نہ کسی کو فریب دیا نہ کسی بعد معاملگی کی, کی نہ کسی قسم کی ایج تکلیفیں برداشت کرتے رہے مصیبتیں اٹھاتے رہے لیکن فریق کے مقابل،, مقابل کے خلاف نہ جھوٹا پراپرگنڈا کیا نہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام دیا نہ کوئی سازش کی نہ زمین دوست تاریخ چلائی جو کچھ کہا کھلے بندوں کہا جو کچھ کیا حل ایران کیا اپنے کام سے کام رکھا اور جب دیکھا کہ مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی فضا اس نظام کے قیام کے لیے زیادہ سازگار ہے تو نہایت خاموشی سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے اور جاتے وقت بھی نہ کسی کو کسی قسم کا دھوکہ دیا نہ خیانت مدینہ گئے تو وہاں کسی سے حکومت نہیں چھینی نہ ہی ایسا ہوا کہ کوئی بنی بنائی حکومت کسی نے ان کے حوالے کر دی ہو. <تصفح> وہاں انہوں نے اپنی مملکت قائم کی مملکت قائم کی کے الفاظ ذرا وضاحت طلب ہیں سوال یہ ہے کہ یہ مملکت قائم کس طرح سے کی گئی تھی اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا تھا اس سلسلے میں قرآن پھر ایک اصول بیان کرتا ہے وہ اصول ایسا جامع ہے جس میں تمام تفاصیل خود بخود سمٹ کر آ جاتی ہیں سورہ النور کی مشہور آیت کے بعد اللہ اللہ جی نہ آمن وامنس والا فن نہ یعنی یہ مملکت نہ کسی سے چھین جب کر لی گئی نہ کسی نے بطور بخشائے شبہ کر دی یہ فطری نتیجہ تھی ان کے ایمان اور امال صالحہ کا ایمان یعنی اپنے نسب العین کی صداقت پر یقین محکم اور امال صالح پرانی اقدار و اصول کے اندر رہتے ہوئے موقع اور محل کے مطابق مناسب اقدامات ان کا فطری نتیجہ یہ مملت جب یہ جماعت یوں صاحب اقتدار ہو گئی تو معاشرہ میں نظام اسلامی خود بخود نافذ ہو گیا بالفاظ دیگر <تصفح> یوں کہیے کہ یہ کاروان مختلف وادیوں میں سے گزرنے کے بعد اپنی منزل مقصوب تک جا پہنچے اس وقت نہ کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ مملکت تو مل گئی ہے اب اس میں کس قسم کا نظام قائم کیا گیا نہ یہ تنازع پیدا ہوا کہ قسم کا معاشی نظام اسلامی ہے یا غیر اسلامک انہوں نے چلنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے اس لیے منزل پر پہنچنے کے بعد کسی کے دل میں یہ سوال نہ ابھرا کہ یہ ہماری منزل مقصود ہے یا نہیں ان میں سے ہر فرد جو اس سوسائٹی کا ممبر بنا تھا سب کچھ دیکھ بھال سوچ سمجھ کر ممبر بنا تھا ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا اور حتمی اور یقینی طور پر معلوم کہ اس سوسائٹی کا مقصود و منتہا کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا فریضہ کیا یہ افراد اس سوسائٹی کا ممبر بننے کے بعد اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے تیار کرنے اور اس کے اہل بننے میں مصروف رہے جب انہوں نے اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر لی تو مقصد حاصل ہوگا یعنی اسلامی نظام قائم ہو گئے اس کے بعد یہ لوگ اس نظام کے استحکام اور فروغ اور اندرونی اور برونی خطرات سے اس کی حفاظت و مدافعت کے لیے مصروف ہے جدجہد رہے کہ یہ ہے وہ طریق جس کے مطابق صدر اجمل میں یہ نظام قائم ہوا یعنی اس نظام کے اصول و اقدار کو بدلائے و براہین دوسروں کے ذہن نشین اور دل نشین کرانا اور جو اس طرح ان کی صداقت تسلیم کر لے مناسب تعلیم و تربیت سے ان کی انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور یہی طریق ہر اس شخص اور ہر اس جماعت کو اختیار کرنا ہوگا جو صحیح اسلامی نظام کے قیام کی داعی ہوگی اس پر ہمارا نوجوان طبقہ جس کے جذبات کو مسلسل مشتعد کیا جا رہا ہے تلملا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک میں غریبوں پر گوشہ عافیت تنگ ہو رہا ہے انہیں زندگی کے دن گزارنے مشکل ہو رہے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا نہ رہنے کو مکان ہے نہ علاج کے لیے چار پیسے غریبوں اور نداروں کو روٹی کپڑے کی آج ضرورت ہے اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک انتظار کرو جب تک قوم میں نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا ہو جائے اور نہیں سمجھتے کہ تاطر یاق از عراق اردا شواد مارگ زیدہ مردا شواد آپ کو پتہ نہیں کہ آخ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کان جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک مجھے اپنے عزیزوں کی بے بیتابی تمنہ کا پورا پورا احساس ہے اور جہاں تک غریبوں کی مشکلات کا تعلق ہے انہیں شاید معلوم نہ ہو کہ معاشی مسئلہ کو ملک میں آج ابھارا گیا ہے اور میں گزشتہ بیس سال سے مسلسل اس کے لیے پکار رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ تبدی کا علاج راتوں رات نہیں ہو سکتا اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور مریض اور تیمار داروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مدت کو صبر و تحمل سے گزاریں اس قسم کی ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک کسان کے ہاں من بھر گندم بیج کے لیے رکھا ہے اور اس کے بچے بھوک سے دلک رہے ہیں بچوں کی بھوک کا تقاضا ہے کہ وہ اس گندم کو پسوا آئے اور بچوں کو روٹی کھلا دے اس سے بچوں کی دو چار دن کی بھوک کا علاج تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ان کی بھوک کا مستقل علاج یہی ہے کہ بیج کو کھیت میں بویا جائے اور فصل پکنے تک کا انتظار کیا جائے اور اس دوران میں بچوں کی روٹی کا کوئی اور انتظام سوچا جائے صحیح انقلاب کے لیے عزیزان من وقت درکار ہوتا ہے اور ہماری ہزار, ہزار ہاتھ مناؤں اور آزوؤں بیتابیوں اور استرابیوں کے باوجود فطرت اپنے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں کرتی کرادب نے یہ کہا تھا کہ کون جیتا ہے تیری ذرف کے سر ہونے تک اس نے جب یہ کہا تھا تو اس کو اس کا بھی احساس تھا کہ آشکی صبر طلب اور تمنا بےتاب ہماری بیتابی تمنا عشق کی صبر طلبی کے تقاضوں کو بدل نہیں سکتی ہمارے یہ نوجوان چین کی مثال پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے چند دنوں میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ان کی بھول یہ ہے کہ وہ اس انقلابی جدوجہد کی مدت کو اس دن سے شمار کرتے ہیں جب وہ محسوس طور پر دنیا کے سامنے آیا جس زمانے میں وہ لوگ نہایت خاموشی سے اس کی تیاریوں میں مصروف تھے وہ ان کی نگاہوں سے اوجر ہوتا ہے ایک جلنے کے سوا اور کوئی کیا جانے ایک جلنے کے سوا اور کوئی کیا جانے حالتیں کتنی گزر جاتی ہیں پروانے پر چین کے مشہور مجلہ پیکنگ ریویو کی بیس مارچ 1970 سو ستر کی اشاعت میں انقلاب چین کے قائد موزے تنگ کا ایک مقالہ شایا ہوا تھا اس میں اس نے لکھا تھا یہ ہمارے نیتاب نوجوانوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے اس میں مودی تنگ نے یہ لکھا تھا کہ دانشوروں کا مسئلہ آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے اور آئیڈیالوجی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے جبر و استبداد کے گھونڈے طریقے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتے بلکہ تاریخ کے لیے نقصان دتا ہوتے ہیں ہمارے رفعار کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظریاتی تبدیلی کے لیے بڑے قریب بنیاد صبر آزمہ اور طلب پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے انہیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے اور نہ ہی ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ محض چند لیکچروں اور جلسوں سے لوگوں کے نظریات میں تبدیلی پیدا کر دیں گے قوموں کے نظریات صدیوں میں جا کر مرتب ہوتے ہیں اس لیے انہیں راتوں رات بدلا نہیں جا سکتا یہ کام جبر و استداد سے نہیں ہوگا لوگوں کے قلب و دماغ کو رفتہ رفتہ اس تبدیلی کے لیے آمادہ کرنا ہوگا یہ موزوں کے الفاظ ہیں آپ سوچئے کہ جب اس انقلاب کے لیے جسے محض خارجی معاشرہ میں برپا کرنا مقصود ہو اس قسم کے طویل المیاد صبر آزما پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس انقلاب کے لیے جس میں انسان کے غلط معتقدات نظریات تصورات اماد و اصمکار کو صحیح نظریات سے بدلنا اور انسانی سیرت و کردار کے ہر گوشے کو ایک جدید قالب میں ڈھانکنا مقصود ہو کس قدر سکون و سواب کے ساتھ صبر آزما مراحل میں سے گزرنا ہوگا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ غریبوں اور محتاجوں کی مصیبتوں کو الحال ہی رہنے دیں اور ان کی مدد نہ کوئی مدد نہ کرے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نصب العین قرآن کا معاشی نظام رکھیں جس میں ہر ناؤ کی سرمایہ داری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور قوم کی دولت اب نائے قوم کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وقت ہو جاتی ہے اس نسب العین تک بتدریج پہنچا جائے گا اس لیے اس کی طرف اس طرح قدم بڑھائیے کہ ملک میں فساد نہ برپا ہونے پائے اور ضرورت مندوں کی مرکوٹ حالی کی شکلیں نکلتی چلی جائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے دل میں قانون شکنی اور سرکشی کے جذبات ابھارنے کی بجائے انہیں قانون کا احترام سکھایا جائے ان میں اخلاق حمیدہ کی آرزوں کو بیدار کیا جائے ان میں معاملات کو ٹھنڈے دل سے سوچنے اور حل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے اگر پیش نظر مقصد موجودہ نظام میں جیسا کچھ یہ ہے اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نہایت پر امن آئینی طریقہ اختیار کیا جائے ملک میں معاشی تبدیلی کے لیے قانونی اصلاحات کی طرف قدم اٹھایا جائے لیکن اسے اپنے پروگرام کا منتہا نہ سمجھ لیا جائے اسے محض عارضی تدبیر, سمجھ... تدبیر سمجھا جائے منتہا افراد قوم کے دل و دماغ میں صحیح قرآن تبدیلی قرار دیا جائے اس تبدیلی کی بنیادی شرط ایمان بالآخرت یعنی اس حقیقت پر کامل یقین کہ انسان کا کوئی عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے ان نتائج کا خمیازہ ہر انسان کو گگتنا ہوگا خواہ اس زندگی میں سامنے آ جائے خواہ وہ مرنے کے بعد سامنے آئے اس ایمان کے بعد قانون کی عتائت یا مستقل اقدار کی پابندی نہ پولیس کے درسے کی دی جائے گی نہ قید و بند کے خوف سے یہ چیز اس شخص کے دل کی آواز اور زندگی کا تقاضا بن جائے گی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جسے اسلامی نظام کہتے ہیں اور یہ نقطہ پھر بڑا غور طلب آ گیا عزیزہ نوان قرآن نے بتایا ہے کہ جسے اسلامی نظام کہتے ہیں اس وقت قائم ہوگا جب کیفیت یہ ہو کہ لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر نزائی معاملہ کے تجیے کے لیے تیری طرف رجوع کریں یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ ہر معاملہ میں فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کی طرف رجوع کریں اور اس کے بعد ہے سما لا یجید ہر جم مما قزائطہ و یوسل تسلیمہ اور پھر جو فیصلہ تو دے اس کے سامنے اس طرح سرے تسلیم خام کریں کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس نہ ہو جب تک معاشرے میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو آپ کسی نظام کو اسلامی نہیں کہہ سکتے خواہ اس کی شکل و صورت کیسی ہی اسلامی کیوں نہ دکھائی دے اور ظاہر ہے کہ کلب و نگاہ میں ایسی تبدیلی ہنگامہ خیزیوں اور زور آزمائیوں سے پیدا نہیں ہو سکتی یہ صرف فکری تحریک سے پیدا ہو سکتی ہے جس کا مقصد افراد معاشرہ کی قرآنی خطوط پر تعلیم و تربیت ہو میں نے عزیزان مان جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے تاریخ پاکستان میں اپنی بساب کے مطابق حصہ لیا تو اس لیے کہ میرا ایمان تھا کہ اسلام ایک زندہ نظام حیات اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو اور قرآن کریم پر غور و تبر سے یہ حقیقت بھی مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ اپنی آزاد مملکت میں اسلامی نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب نے ملت کی تعلیم و تربیت قرآنی خطوط پر کی جائے جس سے ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ مستقل اقدار خداوندی کی پابندی ان کی زندگی کا داخلی تقاضا بن جائے اور اس کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو میں نے اس کے لیے تلو اسلام کی فکری تحری کی بنیاد رکھی جو ب سے ایز دی اس بائیس سال کے عرصے میں کامل سکوت و سکون سے اس طرح آگے بڑھتی چلی گئی جس طرح طلوع محتاب کے ساتھ چاندنی کی حسین چادر نہایت خاموشی سے فرش صحرا پر بچتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے یا بیٹے کے نغمہ محمد میں اس آسمانی ندی کی طرح جسے اقبال نے ان الفاظ سے دو عادثہ کر دیا ہے بنگر کے جوئے آب کے مستانہ میرا با خود یگانہ گانا از ہم آپ بے گانا میرا گوئے تھے کہ یہ نظم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناتیہ لٹریچر میں اس کی مثال نہیں ملتی اور جس خوبصورتی سے اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی انہی کا حق تھا بنگر کے جوئے آب کے مستانہ میرا با خود یانا ہم وے گانا میرواد. اس تحریک نے تحریک طلوع اسلام نے کبھی کسی ہنگامے میں حصہ نہیں لیا اس نے قوم کو سوچنا سکھایا اور قرآنی روشنی میں سوچنا سکھایا میں نے قوم سے یہ کہا کہ ہم جس قسم کے مسلمان بھی ہیں ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خطۂ پاک کو بیرونی خطرات سے محفوظ اور اندرونی خلفشار سے معموم رکھیں اس کے ساتھ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کرنا چاہیے جس سے وہ اسلامی زندگی کا پیکر بن کر ابھرے اس سلسلہ میں میں نے پاکستان میں مروجہ طریق و نصاب تعلیم میں تبدیلی کی طرف قوم کی توجہ بالعموم اور ارباد حل و عقد کی بالخصوص مبزول کرائی اور اپنی اس کوشش کو مسلسل جاری رکھا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حضرات اپنے اپنے مقاصد میں جذب رہے اور جس مسئلہ پر قوم اور پاکستان کے مستقبل کا انحصار تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی ہم عزیزان مان آج جس قوم کے ہاتھوں اس قدر نالا ہیں یہ قوم ریخ سے نہیں ٹپک پڑی یہ وہی قوم ہے جسے ہم بیس بائیس سال سے اپنی درسگاہوں اسکولوں کالجوں مکتبوں اور دارالعروموں میں تیار کرتے رہے ہیں اس قوم کو بنایا ہم نے خود ہی ایسا ہے اور جب یہ ایسی بن چکی ہے تو ہم اسے مورد الزام ٹہراتے ہیں کہ تم ایسی کیوں ہو اور ترفا تماشا یہ کہ ہم موجودہ قوم کے ہاتھوں نالامی ہیں اور اسی قسم کی قوم تیار کرنے میں مصروف بھی یعنی ہم اپنی مروجہ تعلیم کے برگار سے اس قدر ملول خاطر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے الحال ہی جاری بھی رکھے ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں میں نے عزیزان من چاروں طرف سے ہار تھک کر سر مستیاں گناہ نہیں لیکن اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری تیرے بدن میں اگر سو دے ناف نہیں اس درست میں جو ہمارے پیش نظر ہے نصاب تعلیم تو وہی ہوگا جو یونیورسٹی تجویز کرتی ہے تاکہ یہاں کے فارغ التحصیل طلبا تعلیم کے عام میدان میں کسی سے پیچھے نہ ہوں لیکن اس نصاب کو پڑھایا اس طرح جائے گا کہ طلباء میں اس بات کے پرکھنے کی تمیز پیدا ہو جائے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا کون سی چیز قرآنی نظریہ زندگی اور مستقل اقدار کے مطابق ہے اور کون سی ان کے خلاف اور اس کے بعد ان میں ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ قرآنی نظام حیات کو دنیا کے سامنے علوم حاضرہ کی روشنی میں اس طرح پیش کر سکے کہ سننے اور سمجھنے والے اللہ البصیرت پکار اٹھیں کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس نظام کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا ہم آنے من آج کل اسی درسگاہ کے قیام کی کوششوں میں مصروف ہیں یہی ہے امتوں کے مرض فہن کا چارہ یہی وہ نوجوان ہوں گے جو عوامی اور ہنگامی تحریکوں کا خسو خاشاک بننے کی بجائے قرآنی فکری تحریک کا وہ شجر طیب بنیں گے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اسلوحا ثابت و فروہ استماع اس کی جڑیں پاتال میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں میں جھولے جھولتی انہی کے ہاتھوں دین کا نظام بھی قائم ہوگا اور یہی دہی خانے انسانیت روٹی کے مسئلے کا صحیح حل بھی پیش کر سکیں گے علامہ اقبال نے اپنے انیس سو بتی کے خطبہ صدارت میں کہا تھا بڑا عمدہ فکر ہے ان کا کہ موسلینی نے کہا ہے کہ جس کے پاس فلاد ہے اس کے پاس روٹی ہے اس نے یہ کہا تھا ون ویز فیل ہیز فری جس کے پاس فواد ہے اس کے پاس روٹی ہے میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہ یوں کہو یوں نہ کہو جیسا تم کہہ رہے ہو کہ جس کے پاس فلاد ہے اس کے پاس روٹی ہے یوں کہو کہ جو خود فلاد ہے اس کے پاس سب کچھ فکر و بدر کی تبدیلی عزیزالمان سیرت و کردار کی پختگی سے انسان کو فلاد بنا دیتی ہے اور یہ وہ فلاد ہے جسے کبھی زنگ نہیں لگتا اور یہی طلوع اسلام کی تاریخ کا منتہا ہے والسلام علیکم براک